الحمد الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ اعلیٰ حضرت نے گویا تذکرہ کیا ہے میرے آقا کی میراج کا لکھتے ہیں شب اسراء کے دولہ پر دائم درود دعائم دعائم نوش بزم جنت, جنت پہ لاکھوں سلام عرش کی زیب و زینت, و زینت پہ لاکھوں سلام, سلام, سلام, سلام ان دونوں اشعار کو ان پہلے سمجھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی اب شب اسلح سے مراد میراج کی رات دائم سے مراد ہمیشہ نوشا کہتے ہیں سربراہ یا دولہ کو بزم کہتے ہیں محفل کو عرش جلوا گاہ رب سبحان اللہ عرش الہی یہاں مراد ہے زیب و زینت یعنی آرائش و زیبائش عرشی سے مراد کیا ہے ارش والا اور تیب و نظہ سے مراد خوشبو اور پاکیزگی ہے ان دونوں اشعار کو جب ساتھ میں سمجھیں گے تو سبحان اللہ ایک تو اعلیٰ حضرت کے الفاظ کا چناؤ بھی سمجھ آئے گا نبی پاک علیہ السلاط والسلام کی شان بیان کی تو کس نرالے انداز میں بیان کی عاشقوں کے امام لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام جب عرش پر معراج کی رات تشریف لے گئے تو فرشتوں کی بارات نے سبحان اللہ اپنے اس دلہ کا شاندار انداز میں استقبال کیا رب تعالی نے آپ پر اپنی شان کے مطابق دائمی درود عطا فرمایا یعنی رحمتوں کا نزول فرمایا جنت کے تمام فرشتوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لاکھوں سلام محبت پیش کیے سبحان اللہ اور اسی موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا جنت کی سرداری بھی عطا کر دی گئی اللہ اکبر اب دوسرے شعر میں علحضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات عرش معلہ کی تمام تر خوبصورتیوں اور آرائش و زیبائش کا سبب اور باعث بنے اللہ اکبر جنت اور ارش کی جو زیبائش ہے نا وہ نبی پاک علیہ اللہ کے دم قدم سے ہے کیا روزے محشر کی ساری دھوم کا باعث بھی خود نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کی ذات والا طبار ہے محشر کی جو بزم سجائی جائے گی اس کے دولہ بھی ہمارے آقا ہوں گے سبحان اللہ اس بات کو آلہ حضرت نے مختلف انداز سے مختلف مواقع پر بیان کیا میرے آقا جب عرش کی سیر کو میراج کی رات تشریف لے گئے تو کیا پیاری بات لکھی وہ سر سرورے کشورے رسالت وہ سرورے کشورے رسالت, سورے رسالت سورے جو عرش, عرش پر جلوہ جلو جلو جلو گر ہوئے تھے نئے نرالے ترب, ترب کے ساما عرب, عرب کے مہمان کے لئے تھے گویا وہاں بھی تیاریاں ہو رہی تھی اور کیوں نہ ہو دونوں عالم کا دولہ جو ہے وہ ہمارے آقا ہی تو ہیں آلہ حضرت ہی ایک اور جگہ لکھتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے, اپنے مولا, مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں کا دورہ ہمارا ندی میٹھی اسلامی بھائیوں اسی طرح جو محشر کی بزم سجائی جائے گی اس کس لیے ہوگی اس کو بھی بڑے پیارے ہے ان عقاد بزم محشر کا دیر از نو ادر ریزن کوئی اور وجہ نہیں ہے یہ کیوں سارا محشر سجایا جائے گا فقط اتنا سبب, اتنا سبب, سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا تمہاری شان محبوبی دکھائی, دکھائی جانے, والی, جانے والی, ہے والی ہے تو میرے آقا کی شان جو ہے وہ اس قدر ارفا ہے تو سبحان اللہ جب آپ ارش پر جلوہ گر ہوئے تو آپ پر ایسا درود و سلام پیش کیا گیا جو ارش آزم کی شان کے لائق ہے یعنی عرشی درود تھا جب کہ حضور صرف عرش کی زینت ہی نہیں فرش کی تمام پاکیزگیوں اور خوشبو کا سہرہ بھی وہ نبی پاک علیہ السلات وسلام کے سر انور پر ہی ہے سبحان اللہ سر عرش, عرش پر, پر, پر, پر, پر ہے تیری ناری گزر ناری دل, دل فرش پر, پر ہے تیری پر نظر پر پر تیری ملکوت تو ملک میں کوئی شہر نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں سبحان اللہ ان دونوں اشار کو مہراج کی رات کے خوبصورت منظر کو تصور میں لا کے سنے تو ایمان تازہ ہو جائے گا امام لکھتے ہیں شب اثرا کے دلہا پہ دائم دلود. شب اسرا کے دولا پہ دائن درو نوش بزم جنت پہ لاکھوں سلام عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود فرش کی تیب و نظت پہ لاکھوں سلام سلام شرا کے دو پہ دائم درود شب کے دو لاپ د نوشا بس میں جل نت پیلا گھو سلام نو شاعے بس میں جل نت پیلا گھو سلام عرش کی زیب و زینت پے عرشے دور عرش کی سے شرود فرشتی بو نسہر پیلا خو سلام جان رحمت پیلا خو سلام شمع بز میں ہیرا بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین بہت خوبصورت دو اشار کی طرف ہم جائیں گے رج ات شمس و شکل کبر قدرت پہ لاکھوں سلام ارشتا فرش ہے جس کے زیر نگی اس کی کاہر ریاست پہ لاکھوں سلام پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں صاحب رجعت رجعت کہتے ہیں لوٹانے کو شم سے مراد سورج ہے کمر سے مراد چاند ہے اچھا یہاں اب نائب دست قدرت نائب یعنی قائم مقام خلیفہ دست کہتے ہاتھ کو اور قدرت یعنی اختیارات اللہیہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب جناب یہاں کیا کہا جا رہا ہے بڑی پیارے دونوں معجزات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کی ذات والا تبار وہ ہے کہ جنہوں نے سورج کو لوٹایا سبحان اللہ اللہ اکبر ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹانے والے رجعت شمس اور اشکل الکمر یعنی چاند کے ٹکڑے کرنے والے سبحان اللہ آکا علی سلاۃ والسلام جو خدائی طاقتوں اور جملہ اختیارات میں اللہ تعالیٰ کے نائی خلیفہ اعظم اور خلیفہ اکبر ہیں آپ کی ذات پر سبحان اللہ لاخوں سلام ہو دونوں معجزات کا تذکرہ بھی کر دیا نبی پاک کی اتھارٹی اور پیارے آقا کے اختیارات کی بات کی کہ خلیفہ اعظم ہیں اللہ تبارک وتعالى کی قدرت کے گویا مظہر ہیں کہ پیارے آقا دعا کریں تو سورج پلٹ آتا ہے اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اعلی حضرت لکھتے ہیں عرشتا عرشتا عرشتا عرشتا عرش تا فرش ہے جس عرش عرش عرش کے زیر نگین نگی نگی نگی اس کی ریاست سلام اس کے مشکل الفاظ کیا ہے عرش سبحان اللہ یہاں وہی عرش الہی مراد ہے اور زیر نگی یعنی محکوم تابع ہونا کاہر سے مراد زبردست اچھا ریاست حکومت یعنی تحت السرا سے لے کر عرش معلہ تک ہر شے کا اختیار ہمارے آقا علیہ سلاۃ والسلام کو سونپ دیا گیا اور ہر چیز آپ کے فرمان کے تابے کر دی گئی پتھر اور درخت آپ کے اشارے پر دوڑے چلے آتے ہیں چاند اور سورج بھی آپ کی بات مانتے ہیں میرے آکا کی ایسی زبردست حکومت ہے بہت ارفا درود و سلام, آقا علی و سلام کی اس حکومت پر ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں کو اس کی تزمین ذرا ان دونوں اشار کی سنیے گا شعرا نے آلہ حضرت کے نشار سے پہلے کچھ اشار لکھے جو مزید خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں سبحان اللہ جس کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر وہ ہے محبوب رب مالک بہروبر اب اس دوسرے شیر کی سنیے جس کا فرمان, فرمان جان آفری پاک قانون جس کا کتاب مبین وہ جو ہے مظہر ارشتا فرش ہے جس کے زیر نگین اس کی قاہر ریاست پہ لاکھو سلام آئیے دو اشار اب مل کر پڑھتے ہیں سبحان اللہ صاحی بے رج رم القمر الم ساحی بے رج رم القمر الم نئی بے دس قدرتے دا عرش, عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی ارشتا پرش ہے جس کے زیر نگی اس کی کا ہے ریا سیلا حوصلہ سب جانے رقم تیلا حوصلہ مٹھ میٹھے اسلامی بھائیوں آگے چلتے ہیں سبحان اللہ خوبصورت اشار کا سلسلہ جاری ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک موتیوں کی لڑی ہے اور ہم اس میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور موتیوں کو حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں اعلی حضرت نے اب نبی پاک علیہ سلاط والسلام کی ایک اور شان بیان کی فتح بابوت باب پہ بابا بے, بے حد ختم دور رسالت, دورے رسالت پہ خلاف سلام. خلاف سبحان اللہ. سبحان اللہ نبی پاک نبی. کا سب سے پہلا نبی ہونا بھی اور آخر نبی ہونا بھی کس شان سے بیان کیا ہے فتح باب نبوت سبحان اللہ اس فتح فتح کہتے ہیں کھولنے کو کسی چیز کے ابتدا کرنے کو باب کہتے ہیں دروازہ اب اعلی حضرت امام سولت یہ بتا رہے کہ نبوت و رسالت کا آغاز بھی نبی پاک علیہ السلاۃ وسلام ہی سے ہوا کیونکہ نبی پاک ہی نے فرمایا تربیزی کی حدیث ہے کنت نبی آدم بین روحی وسد میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلاط والسلام روح اور جسم کے درمیان تھے سبحان اللہ اور میرے آقا ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا آپ پر بے حد اور بے حساب مرتبہ درود ہوں اور آپ پر لاخو سلام ہو مولانا حسن ندا خان صاحب نے یہ بات بہت خوبصورت انداز میں بیان کی ہے اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتہ تو نے ہی اسے متلع انوار بنایا آلہ حضرت اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ہی اول ہیں اور آپ ہی آخر ہیں اور اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں رب عالی� کی پے منت پہ لاکھ یہاں منت سے مراد کیا ہے یہ منت سے مراد ہے احسان سبحان اللہ گویا اشارہ کیا جا رہا ہے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف کہ ہمارے آقا رب کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے پیارے آقا کو رحمت للعالمین بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت پر اعلیٰ ہی رحمت اور درود نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے اللہ کے اس احسان یعنی وجود اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہو سبحان اللہ نبی پاک کتنا بڑا احسان ہے وہ بھی بتا دیا اور اس احسان پر کس طرح درود پیش کرنے ہیں وہ انداز بھی آلہ حضرت سکھا رہے ہیں کیا لکھتے ہیں رب آلہ کی نعمت پہ آلہ درود حق تلا کی منت پہ لا لاکھ فتح بابے پہ بے حد درود فتح بابے پہ بے حد درود میں دور لاکھوں پلا کھوسلا رپے کی پہ پے آر لے آلہ کی مت پے حق تعالی کی من تلا لاکھوں سلام صفا جانے رکھ ملا کھو سلا بز میں ہر لاکھوں